ص اللہرحمن و رحیم الرحمۃ اللہ وحمد اللہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شر باقی تمام سامعین صاحب کو سلامت کر دیں ہمارے سلسلے دست کتاب دعوت شریف میں سے در نمبر چھ سو اٹھانوے تین سو ہے چھ سو اٹھانوے دعوت شریف تک کے جو رخص تعداد اور 340 سو چالیس اولاد فتح کے جو رخص تعداد ہے ہم کی توجہات میں ہیں اس میں آج یہ نایا جو اسم اعظم اسم اعظم نمبر بائیس اور تیئیس ہے یا قابض یا باسطو ان دونوں اسماء کو جو ہے علماء نے جو ہے جہاں تشریح کی ہے ایک ساتھ تشریح ہے یہ دونوں صفات جو ہے متقابل صفات میں سے اس وجہ سے تو آج میں ہمارا چونکہ ہر اسماء کے بارے میں تین زاویے سے ہم بحث کریں ایک تو کیا ہے القابض الباسط لوغی معنی اور توضیحات جو علماء اسلام نے کی ہیں تو دوسرا موضوع جو ہے القابض وباش قرآن پاک میں تیسرا جو ہے ان کے فہیذ برکات کے مان سے ابھی یہ ہمارا پہلا بحث ہیں اس سلسلے میں تو مختلف کتابوں سے ہم نے سرسمقدہ زند واصما الحسنہ کی تو لحاظ لیے ہیں ان میں سے نمبر ایک جو ہے یا قابض اس کے معنی لکھا اے تنگ کرنے والے ہاں یہ معنی جو اے تنگ کرنے والی یہ شرح اوراد فتھیہ ہاں جو عورت فطیح کے اشرح جناب انیس سو صابری صاحب کا رسنت علما میں سے انہوں نے اس کے سوال نمبر ایک سو چار پہ یہ ترجمہ کیا ہے یا یاقابض یعنی اے تنگ کرنے والے عربی لغت ہے القام السن جدید اس حلماتی کتاب نمبر دو القابش مادہ قبض سے ہے اور قابض یقین کے معنی لینا پکڑنا اس معنی میں ہے اور قابض بھی یعنی گرف میں لینا کس چیز کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں گرفت میں لینا اس معاملے میں کتاب نمبر تین جو ہیں قاہ کتاب جو ہے مختار الصح عربی لغت ہے عربی عربی تو عربی اس کے مادہ قاب باضوات میں فرماتے ہیں قعبہ شے یعنی چیز کو لینا قبضے میں لینا والقبض ضد البست فرماتے ہیں قبض جو بس کے اپوزٹ ہے اس کا ضد ہے یعنی تنگی پیدا کرنا قبض کے معنی تنگی پیدا کرنا اور پھیلانے کا ضد ہے یعنی بس کے ذد ہے وہ سار شیف ہی قبضت کا عرب جب بولتے ہیں سار شیف ہی قبضتی گاہ و فی قبضاتی کے معنیٰ فی المل گا یہ چیز آپ کے قبضے میں آ یعنی آپ کے ملک میں آ ہاں جی کسی ساتھ کی ملکیت میں ملکیت میں آنے کے وہ جس طرح اس کے ساتھ تصرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو کسی کے قبضے میں آنا یعنی اس کی ملکیت میں آنا یہ معنی جو کتاب مختار الصحا مختار السیاہ عربی لغت جوہری عربی نحت مسنت عربی لغات میں سے اس میں انہوں یہ معنی کیا اور اس کے علاوہ فرماتی کتاب نمبر میں القبض یہ جو ہے محسدات راغب نامی ہے قرآن لغت ہے ہاں جی اس کتاب میں جو صرف قرآن میں موجود الفاظ کے معنی کے اس میں محردات راغب نے ہاں جی اس میں فرماتے ہیں القبض کے معنیٰ کسی چیز کو پورے پنجے کے ساتھ پکڑنے کے کی ہیں کس چیز کو پورے پنجے کے ساتھ پکڑنے کے ہیں قبض شیفہ تلوار کو پکڑنے کے میں پورے چاروں انگلیوں سے پانچوں انگلیوں سے پکڑتے ہیں ہاں جی اور اب بولتے سیف تلوار کو پکڑنا قبض تو قبض تمین عصر رسول قرآن پاک میں سورہ کا میں جی سوری جو ہے سورہ سورہ نمبر بیس عائد نمبر چھیانوے پہ ہیں اس میں فرماتے ہیں قبض تو قبض طمین عصر رسول یہ سامری نے بتایا تم اس نے فرمایا تم نے اور بنی سال کے کیوں گمراہ کیا وہ تو گائے کا بچھڑا بنا کے تو اس نے وہاں بتایا قبض تو اثر رسول کہ تو میں نے فرشے کے نقش پاس مٹی کی ایک مٹھی بڑھ لی ہاں جی تو انہوں نے جس سر تفاصر میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام جو ہیں حضرت موسیٰ کے قوم کو نجات دلانے کے لیے فرونی قوم کو غرہ کرنے کے لیے آئے تو وہ بھی بظاہر دینے میں گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہے ہیں تو اس گھوڑے کا جو ہے پاؤں جہاں جہاں لگتا تھا اس سے سبزہ نکالتا تھا تو سامرین ذخیرہ یار اس گوڑے میں کوئی خاص خصوصیت ہے تو اس مٹی سے جہاں گھوڑے کے پاؤں لگنے وہاں سے تھوڑا سا مٹی لگا اٹھایا تھا جس طرح بعض وہ فرماتے ہیں اس عید کے ذیل میں تو وہ پھر اس گائے کا جو انہوں نے بنی سال کے جو ہے سارے زیورات جمع کیا اس کو پگھلایا پھر اس کے بچھڑے کا شکل بنایا پھر اس کی منہ میں اس نے یہ چیز ڈالا تو اس سے آواز آ گیا گائے کی آواز سے آ گیا ختم تو اور کیا بنسر سے بس یہی تمہارا خدا ہے مسا جس خدا کو ڈھونڈیں گے ہو یہی بولا تو بنسرا اتنے سادہ لوگ تھے ہاں جی پھر نے ان کو برمجد پرستی کے اتنے تب جو ہے تو اس کے جب آتا تھے تو یکراً وہاں بت پرستی بھی ہوتا رہا اس وجہ سے اس سے آشنا تھے تو انہوں نے فوراً اس کی بات مانگی تو سمری کے دن تو میں نے پھر کے کہ نقشے پاس مٹی کے ایک مٹھی بال لے قبض تو قبضتن ہاں جی ایک مٹھی بلے. اور قبض لیت الشے کے معنی مٹھی میں لے لینے کے ہیں کس چیز کو مٹھی میں لے لینے کے تو قبل اور قبضہ انشے کے معنی ہے کسی چیز کو پکڑنے سے ہاتھ سکھا لینے کے ہیں قبض انشے یعنی ہاتھ کو شکر لینا ہاتھ کو اٹھانا کس چیز کو ہاتھ میں نہیں اٹھانا اس معنیٰ میں ہے اس لحاظ سے مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینے کو بھی قبض کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینے مال خرچ نہ کریں یعنی قبضہ انیشے جب کہیں گے تو ہاتھ روک لینا خرچ نہ کرنا اس معنی میں آتا ہے جیسے قرآن باغ میں وہ یک بزو نے دیا ہوں شرح نمبر نوائد نمبر ستاسٹھ ہے یعنی اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں یعنی خرچ نہیں کرتے اور اور جو ہے آیت کرمہ یکبزو و یشتو سورحم سور بقر نمبر دو سو پینتالیس اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا ہے یک اور یکشتو اور اسے وہیں کو شادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ روزی کو فلاں جس کو چاہیں روزی خوب دے دیتے ہیں فلا دیتے ہیں برکت دیتے ہیں اضافہ ہو جاتے ہیں ہاں جس چیز پہ حال لگیں جس کاروبار پہ حال لگیں اس کو خوب روز روز کاروبار بڑھتا جا رہا ہے بیچارے کو جہاں حال لگیں اس میں جو نقصان ہوتا جاتا ہے تنگی ہوتا جاتا ہے جہاں جہل لہٰذا سے مشکل میں پڑ جائے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ازمائشات ہیں انسان کے لیے یہاں اللہ فرماتا ہے کہ آج میں میں یک بزوں یکشتوں خدا ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور اسے وہی کو ادا کرتا ہے اس کے آدمی کہ مانا یہ اس کے معنی ہے کہ وہ کبھی روزی چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ اور کبھی عطا کر دیتا ہے یعنی جہاں چھیننے میں مسئلہ تو بندے کے حق میں وہاں چھین لیتے ہیں جہاں دینے میں مسئلہ تو وہاں دیتے ہیں مومن کے ساتھ یہ رفتار ہے باقی کفار کے لیے تو نروزے کے چھیننا بھی ان کے لیے مشکل امتحان دینے دینا بھی ان کے لیے مشکل امتحان یا اختمانی ہے ایک قوم سے چھین لیتا ہے اور دوسری کو عطا کر دیتا ہے یا بدواشت مان یہ کہ ہے یا یہ کہ وہ کبھی جمع کرتا ہے اور کبھی بکھیر دیتا ہے کبھی کلوز دیتا ہے کبھی بکھیر دیتا ہے بندوں کو دے دیتے ہیں اور یہ اس کے معنیٰ یہ کہ زندہ کرنے اور مارنے کے بھی ہیں ہاں جی یکقبض یا ستو زندہ کرنے اور مارنے کے مانا جاتا ہے یکقب قبض کرنے مانے میں یا ستو اس کو زندہ کر کے دنیا میں پھیلانے کے کیونکہ کبھی قبض موت سے کنایا ہوتا ہے قرآن باغ میں قبض جو موت سے کنائے ہوتا ہے چنانچہ محاورہ ہے قبضہ اللہ یعنی اللہ نے اس کی روح قبض کر لی عرب میں ماحلہ ہے تو یہ جو توضیح ہے یہ کتاب محردات راغب سے جو قرانی لغت ہے اس میں انہوں نے یہ معنی بیان کیا اس کے علاوہ جو کتاب نمبر پانچ القابض وباثت ان دونوں کے معنی فرماتے ہیں یہ کتاب مصباح کف امی جو توم کی کتاب ہے وہاں اسم الحسنہ کی ایک مختصر شرح ہے اس میں آپ فرماتے ہیں القابض والباسط الباص کا معنیٰ اللہ لذیذ یوس ارس کا و یو قدر یعنی اللہ وہ ذات ہے جو اپنی حکمت سے کسی کے لیے رض میں ساتھ دیتی ہے اور کسی کے لیے تنگی پیدا کرتی ہے یہ معنی ہے کہ ولجی القابض کے معنیٰ کیا ہے وہ الباشط و اللج یعنی یہ الباشت کا تجمہ ہے و یو قدر ہو اور اسی القابض کے معنی بحث الحکمان یعنی وہ اللہ القعابض وہ ذات ہے جو اپنی حکمت سے کسی کے لیے رض میں ساتھ دیتی ہے اور کسی کے لیے تنگی پیدا کرتی ہے خاص طور پر مومنوں کے لیے سارے ایمان لوگوں کا اللہ تعالیٰ جو ان کے جیسے دینے میں اس کے ایمان میں پوچھتے گی ہو اس کے آخرت کی کامیابی ہو تو اللہ دے دیتے ہیں جیسے کہ روکنے میں اس کی کامیابی ہے اس کی نجات ہے تو اللہ دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے اپنے مومن بندوں کے لیے مزید آپ آگے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آسمائے حوصنہ کو ان القابض کو ایک ساتھ پڑھا جائے ان کو ایک ساتھ القابض ولباشت کر کے ایک ساتھ پڑھا جائے ان کو الگ نہ کریں اور ساتھ ساتھ رکھیں ہمیشہ اور ان جیسے دوسرے جو ہے جی اس کے دوسرے بھی قریب قریب معنیٰ ہے تو ان جیسے دوسرے آسمہ اسناؤ کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں ساتھ لکھا جائے ساتھ پڑھا جائے جیسے الخافض الرافی المعز المزل اظالافلمبد المعیت والم ہی و المیت والمقدم والماخر الضاحول باطن وظاہر یہ سارے الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں ہمات ان آسما کو جو ہے قریب قریب رکھا جائے ہاں جی ان آسما کو قریب قریب رکھا جائے ان کو جو ہے مقدم مؤخر نہ کیا جائے ان میں سے ایک کو ذکر کریں ایک کو نہ کریں یہ درست نہیں ہے ان کو ساتھ ساتھ ذکر کا نظر ضروری ہے ان کو ساتھ ساتھ ذکر کریں یہ آپ فرماتے ہیں ان دو آسمہ اور حوثنہ کے بارے میں اس طرح ذکر کرنے سے یہ آسمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بہتر خبر دیتے ہیں ساتھ ساتھ ذکر کرنے سے ہاں جی القاویز باشط کو ساتھ جوڑ کے ملیں گے دونوں مل کر ایک جامع مخوب سامنے منایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کا ایسے ہی جو ہے الرقاف والرافی کو نیچے کرنے والے بلند کرنے والے ہن جی کسی کو تو یہ بھی دونوں ساتھ ذکر کریں گے تو ایک جام میں معفوم سامنے آتا ہے الم عزت والمزل عزت دینے والے اور ذلت کرنے والے یہ دونوں بھی ساتھ میں لائیں گے تو ایک جام میں بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے وزار اور زار وافی اور نقصان پہنچانے والے فائدہ پہنچانے والے ان دو کو بھی ساتھ رکھیں آپس میں ایک دوسرے کے مطلب مقابل صفحات ہیں والمب والم ابتدا ہلاک کرنے دوبارہ پیدا کرنے والا سر موہی والمی زندگی دینے والا موت دینے والا المقدم والما کرنے والا ماخر کرنے والا اس کے ساری اسماعت جس اس طرح کی ذکر کرنے سے یہ اسماع جو ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں بہتر خبر دیتی ہے اور بہتر اور جامع انداز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر دلالت کرتی ہے چنان اللہ تعالیٰ نے فرمائے و اللہ یکبیف ستو یسری بکرہ کی عید نمبر دو سو سے ان اللہ ہی رزق کو بڑھا دیتا ہے بڑھاتا ہے اور گٹھاتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح کا نہ کر سکتا ہے ہاں جب آپ القابض کو اکیلا الباسد کے بغیر ذکر کریں تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو صرف منع اور ہرمان سے توصیف کیا ہاں جی قابض انہیں روکنے والا صرف اس دفعہ سے توصیف کیا لیکن جب آپ نے ان دونوں آسمائے خوشنیہ کو ایک ساتھ ذکر کیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کو جو ان دونوں صرف شفح... وہی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو ہے ان دونوں صفات کو جمع کر کے ایک ساتھ ذکر کیا اور دونوں صفت اللہ کے لیے ثابت کیا پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے حسن ادب یعنی حسنِ ادب کا رعایت کرنا چاہتا ہے اسے چائے کہ ان دونوں آسما کو ایک ساتھ ذکر کرے کیونکہ کی مانا کے لحاظ سے اور اعراب کے لحاظ سے جو حکمت ہے اس کا بھی خیال رہے یہ جو ہے توضیح کتاب مصباح کافہمی کے سفر نمبر چار سو اکتیس پہ یہ توضیعات مقدس کے بارے میں خاص طور پر جو ہے قبض کے معنی روزی روزے روکنے کے مفہوم میں زیادہ تر نے بیان کیا بس کے معنی کو شادہ کرنے کے معنی میں دینے کے معنی میں پھیلانے کے معنی میں یہ مفم ہوا سات طور پر خاص جو ہے یہ توصیف کیا یہ اصماء الحسنہ کے اشارے جو ہے ایک مصباح قصبہ کفہمی کے جو نے بھائی ان دو اسم کے آسما کو قرآن میں کئی آسما ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مد ہیں ان سب کو ایک ساتھ ذکر کریں تو معنی میں اچھامت زیادہ ہوتی ہے تو اس درس میں آج کے دس میں اسی پر ایک دفعہ کریں گے